ya dertten Ya sefer önemli ne bekiyor peyasa. Peki? Ha, şükürler olsun başlar. لو رکھ رحمت اللہ, رسول اللہ, بلے اللہ لے کے کال ہے کہ سارے احمد میں دیکھیں نا سارے احمد ریا کی برکت سے یا ریا کی بنیاد سے چل رہے ہیں اس طرح پوجر اجیب و غریب ہیں یا ریا کی ویسے مال چل رہے ہیں ہم نے کہا کہ پہلے عمل کو ریا کے لیے آدمی شروع کرتا ہے اس کو بار بار کرتا ہے اس کے عادت تو اس کی عادت پہنچ جاتی ہے اس کو عادت کے لیے کر رہا ہوتا ہے یعنی؟ اور اس کے بعد پھر جب اخلاص پیدا ہو جاتا ہے تو ریاض جو عادت بن گئی تھی جو اخلاص پیدا ہوئے عادت بن جاتی ہے اس لیے بزرگوں کو کہنا ہے کہ ریا کے خوف سے عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے ریا کے خوف سے عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے ریا کے خوف تم نے تو عمل نہیں ترک ہو گیا اگر عمل ہو رہا ہوتا تو کسی وقت ریا اخلاق بدل کر درجہ, پا لے تھی. درجہ پا لیتا ریا بدل جاتی اخلاق نہ رہا تو کوئی بنیاد نہیں نہ رہی اب امن تھا کہ بنیاد تو نا دوسرے کو درست کرنے کی ضرورت ہے بنیاد کو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ کسی وقت ہو جائے گی اور ایک ہوتا ہے نیت ریا ہوتی ہے ایک ریا ہوتا ہے اس میں بہت لوگوں کو شبہ ہوتا ہے اور غیر موقع کے لوگوں سے شیطان عمل ترک کرا دیتا ہے بسپس ریا اور نیت ریا تو یہ بڑی آسان چیز ہے اللہ کے سدر سے نیت ریا کو کہتے ہیں کہ آپ نمبر مسجد میں آئے نماز میں دس منٹ بیٹھے ہیں بس بیٹھا جی آرام سے نماز پڑھیں گے دیکھا کہ فلانے فلانے آ گئے آدمی کہا چلو ان کو دکھانے کے لیے ان پر روک ڈالنے کے لیے دو ریکارڈ لمبے نفر چار ریکارت لمبے نفرت پڑتے ہیں یہ نیت ہے کہ آدمی نے نیت کی اور اس نیت پر عمل کے لیے اٹھا اس کو شرکا گیا ہے یہ نیت رہا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں دل میں کھا لا ہے فراہم دیکھ رہا ہے لوگوں پر روک رہا ہے مگر یہ ایریا ہے یہ مثبت رہا ہے زواہر اللہ حدیث رایات تو حادیث رایات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ چیز کو بہت سادہ دھیان کرتی ہے جیسے ہم لوگ سائڈ فارورڈ کہتے ہیں نا بہت سادہ واضح بیان کر رہے ہیں اور بعد کے لوگوں نے تو ہر ایک چیز کی پیچیدگیوں کو بال کی کھار اتاری ہوئی ہے بہت تشریح کی ہوئی ہے جب آدمی عمل کی نیت غیر اللہ کی نیت کر کے شروع کرے یہ گریا ہوگی جب آدمی چلتے ہی عمل کو غیر اللہ کے لیے طول رہے اس کا معمول نماز پڑھنے کا دورکات کاٹ کا گورمنٹ میں شروع کی ہوئی تھی لوگوں کھانی کی وجہ سے دو منٹ کو چار منٹ کی تو عمل کو طول دینا شروع کرنا عمل کرتے ہوئے خیرات کھانا یہ خوف کھاتے عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے آخر میں ہر عمل کو سو کرنے کا علاج جو ہے تو آخر میں آدمی نے ہزار لوگ میں کر لیا کب ہے کم فہم سمجھیں آپ بڑے غسور رحیم ہیں بےکار چیز کو بھی قبول فرما دیتے ہیں قبول فرما دیں تو عمل کیا کرنا ٹھیک ہے آج زیادہ طور پر زیادہ جو بات کرنے کی تھی وہ عادت کو آدر کی تشریح کرنی تھی کہ انسان عادت جو ہے انسان کے اندر ایک بہت بڑی قوت ہے ایسی قوت ہے جو کہ جو انسان کو جکڑ لیتی ہے اور کسی چیز کا عادی آدمی کس چیز سے کیسے بنتا ہے جی ڈاکٹر چارس سال کا مجموع ہے نا بار, بار, تقرار. تقرار سے بار کرتا ہے بار بار کرتا ہے تو اس کے بعد اثرات کرنے سے اس کو جو آتا ہے, اس کرنے اس کو خوشی ہوتی ہے ترک होती اس کو تکلیف ہوتی ہے ترک کرنے کو یاد آتی है یہ ہمارے ایک بڑے مذاقی مول صاحب ہیں اب تو بہت بڑے ہو گئے مولانا احمد جان صاحب کے علاقے کے بڑے تکڑے عالم تھے احمد جان صاحب تو نہیں بات بات بڑی ایسی ہو ڈالتا تھا تبدیل میں بھی جاتا تھا ایک دفعہ میں اربوں کے ساتھ دماغ میں تھا تو عرب جو ہے یہ نشوں سے بڑے بخبات ہیں کوئی معمول سے بھی ہونا نا بڑے خبوتے ہیں نسوال ڈالی ارب دیکھا سے بیان کرتا ہے اس, اس کو مارتے اور میرے پاس ایک دوائی تھی, دوائی تھی بھی دعائی سے گلے تھے صاف کرنے کے لیے تو میری ڈبی میں پڑی ہوئی دوسرا وقت ہے میں نے وہ دوائی نکالی اس کو منہ میں ڈالا اور ارب کو فلاں دھاتے ہوا میں نے بڑی بدقمانی کر لی آدمی دعائی کھا رہا تھا میں سوچا دشوار ڈال رہا بدمان وہ بدمیاں تو دسواری کی قبول نہیں ہوتی ہے کہ یہ ایک نشر نہیں ہے یہ آدت ہے ایک عادت ہے تو انسان آج مجبور ہوتا ہے آدت سے عادت سے مجبور ہوتا ہے اور آج وہ کیا وہ تکرار کو چاہتی پھر بار بار کرنے میں چاہتے ہیں کو عام طور پر اور عادت کے بننے میں اس کا گرد و پیش اس کا ماحول اس کا معاشرہ اور اس کی سو یہ کردار ادا کرتی ہے آتے مناتی اس کا معاشرہ اس کا ماحول اس کا گھر اس کے ادارے اس کے دوست لوگ یہ آپتیں مناتے اس لیے آداد کے بنانے میں بچپن میں ماقی انصوفیا بہت کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی آدت نہیں ہو خراب نہ ہو اور ایسی بات اوقات بڑھا دیا جائے کہ جو مستقبل کے لیے کامیابی کا راز ہو اور محنت کیا سچ کی عادت انصاف کی عادت کا راز آپ محنتی بنا دیں آپ سچا بنا دیں آدمی کو بات اوقاد نہ بنے آدمی تو آج معاشرے اور صحیح عادتیں بنانے کے لیے ہوتی ہے میں نے تو خراب آدتوں کو معاشرہ خود وہ معاشرہ خود ڈال رہا ہے انسانوں کو مولڈنگ آپ کہتے ہیں نا معاشرے کا بنا بنایا سانچہ ہے جو اس جگر پر انسانوں کو غیر غازی طور پر ڈال رہا ہے مولڈنگ کر رہا ہے وہ بن رہے ہیں خجاک جو ہے وہ تو بغیر تخلیق کے بہت بہتے جا رہے ہوتے ہیں میں نے جو کاج کیا اپنے گھر میں تو اس کے ساتھ ایک بوٹی بڑی سخت آتے وجنے کے لائی تو وہ مالی میرا کہتا کہتے بے کار آئی بغیر تکلیف نہ بغیر تو بونا کی اور تو خراب وہ تو برائی ہے وہ تو وہ کو سانچے میں ڈالنا رہا ہے بغیر تکلیف کو بند نہیں اور صحیح چیز کو بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی ارادہ رادہ کر کے لیے ارادہ ہے اس کے لیے ترتیب ہے اس کے لیے محنت ہے اسے آدمی اپنے آپ کو اپنے بدائش کو اپنے ماتا دادی کو گزارتا ہے تو اس کے بعد جو ہے تو فرادت بنتی جاتی اور آدمی کو عمل قاضی بنا دیں اب اس کا ایک مرحلہ رہ گیا ہے قدم اس کا ایک اسٹیپ رہ گیا ہے عادت کے عبادت بننے میں اخلاص کا حاصل ہونا اخلاق کا حاصل ہونا کنیکشن جیسی بات ہے نا فٹنگ کر دی تو سپورٹ داخل کر دیتے دا دی سب چیزوں سے اور وہ تو ایک, ایک لہجہ کا عمل ہے کہ رادا ایک طرف سے دوسرا اللہ سے اللہ کو بدل گیا ایک لہجہ کی بات ہے انسان کا ادار ہے غیر اللہ سے مڑ گیا اللہ کے بعد مسئلہ یاد ہو. یہ ہمارا جو بارہ کوٹ کا یاد ہے نا اس میں سیدھے اللہ کے بانجے سعید احمد علی ساتھ, ساتھ آئے تو بالکل بارکوٹ کے آخری بار کے کہ سارے گھر میں میاں صاحب کے اور میاں صاحب میں تو جہاد میں چل رہا ہوں لیکن آج آپ آپ ہاتھ لائیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیت کروں ایسا کیا مطلب نے کہا میں تو لکھنؤ سے چلا تھا آپ کے ساتھ اس وجہ سے کہ مامو جان جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور کسی بات کی حکومت قائم کریں گے ظاہر گورنمنٹ کس کی ہوں گی ہماری ہوں گی گوڑا گڑانے کے شوق میں آئے ہوئے تھے ہم اور جب آپ حاقب بنے گوجی کے شوق میں آئے ہوئے تھے ہم اور افسری کمانڈر جی اور تشریح کا لطف اٹھانے کے لیے آئے ہوئے تھے تو اٹھاتے رہے گا کہ آج میرا ضلع ہوا کہ نئے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے عمل کو کروں گا شہدت بھی تافر مارکمل کی بنیاد تھی اس کا دوسرا قدم رہتا تھا دوسرا وہ ٹھیک ہے نا اپنے آپ کو مالے سالیہ کا آدی بنانے کے لیے کچھ عرصہ اپنے اوپر جبر کرنا ہوتا ہے کچھ करना جبر کرنا ہوتا ہے تنگ ہوتا होती آدمی इसको ہوتی ہے اس کو کرنے والا آدمی ادھر اے پر مارتے بی پر پڑتی ہے جبر کر کے اے پر لاتا ہے ٹھیک ہے نہیں اور جبر جب کر کر کے اس کو لاتا ہے ذریعے صاحب آپ ٹائپ کیا کرتے ہیں ٹائپ کیا کرتے ہو وہ نہیں کیا کرتے ہو ٹائپنگ टائپ کیا کرتے ہو کر کیا کرتے ہو تو پہلا دن جی امولیاں کتنا تنگ کرتے تھے ٹائپ کرنے میں بہت تنگ کرتے تھے آپ ادھر مارتے تھے وہ ادھر جاتے تھے کہ ہم کو اپنی مرضی پر کرنا چاہتے مرضی پر موڑنا چاہتے تھے کوئی دن تنگ کیا کہ آپ آج بیک ادھر رہے ہوتے ہیں آپ ادھر کر رہے ہوتے ہیں انہوں ٹھیک اپنی جگہ پر جا کر پڑھ ہوتی ہے غلطی کھاتی نہیں برکت سے آدر استعمال کر کے عادی بنا دیا پہلے آپ کو کرنے کے لیے جبر کرنا پڑ رہا تھا پہلے جبر کرنا پڑ رہا تھا اور نفس کو عادی بنانے کے لیے خواہ اس پر سختی کرنے کے کدت بھرنے کے جبر اس کے ساتھ کرنے کے اور کوئی اس طرح کا طریقہ کار نہیں ہے کیونکہ کھلے مہار رہنا چاہتا ہے یہ کھلے مہار رہنا چاہتا ہے گھوڑے کو سدھارنے کا اور گھوڑے کو, کو ترجیح دینے کا سہن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو جانوروں کو ترجیح دینے کے دو طریقے ہیں اور باقی وہ او کی نفسیات میں لالچ سختی ہے لالچ جانا یہ میں تھا جنوبی افریقہ کا ایک جگہ ہے پورٹ تو وہاں کے ساتھی نے کہا کہ اس کو ڈالفن سے شو بھی دکھاؤ تو میں نے کہا ہوا تھا کہ دیکھیں ہمارا شوق جو ہے تو یہ اس طرح کی چیزوں میں تھرنے پھیلانے کرنے نہیں یا تو دن کا کام کرنے کے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ کراتے گئے وہاں مولی صاحب صاحب میں نے تو ہمارے ڈاکٹر صاحب اور مولی صاحب نے سازش کی کہ اس کو اسپتالے بغیر دو سے لے جاؤں کچھ تو سیل فش کو ڈالفن فش کو ایسی ٹریننگ دی ہوئی تھی کہ جیسے آدمی کام کرے حکم سے تو ہر جو عمل کرتی تھی ہر جو کرتب کرتی تھی اس کے بعد اس کو دو چار مچھلیاں کھلا پی پھر وہ کھا دیجیے خوش ہو کر بھروسہ آتا تھا کہ میں بھی کتنا پہلے ان کی نفسیات ہے جب ان گھروں سے کھول کر باہر نکالتے ہیں تولانگیں لگانا بھاگنا لاتے مارنی ہوتی ہیں اور اس کا طریقہ ہے کہ ہم نے چارہ تیار کر کے آگے رکھا ہوا تھا کہ گیوں نکلتی ہے دیکھتی ہیں اس پر آ کھڑی جاتی ہیں باندھ لیتے ہیں, ہیں تو یہ قسم کا لالا جو شوق دلالا تو ہر, کرتے جو کرتے جس ہر کرتے کر جو کرتی تھی اس کو وہ کھلا پیتی ہر کر شوق سے آ کر منہ کھول کھڑی ہوتی تھی تو اس کو گویا اور کا کھانا مل تو اس کے شوق میں کام اس سے کرا رہے ہیں یا سختی سے گوڑے کو ادھر لگام کھینچتے خیفت خیفت ہیں وہ نہیں مڑتا ہے اس کو پھر مارتے ہیں دو چار چابک مارتے ہیں پھر مڑتا ہے یا چند مار مارتے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ایسے کھینچنے سے زیادہ چابکے لگیں گے یا مڑنا پڑے گا تو مڑنا ہی زیادہ اچھا ہے چابک لگنے تو سختی ہوتی ہے اس کے بھی کام اس سے نکلواتے ہیں میں نے ہمارا جو گاڑیوں کا ڈاکٹر ہے نا اسے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ لائے ہوں اور یہ بڑے تکلیف دیتی ہے میں اور تو اس کے اوپر زبان پھیرتی ہے تو دوتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے تو کوئی پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں کون سی نظر کی گائے فلانی نظر کی گائے اور ڈاکٹر صاحب غلطی کرتے ہیں نا پہلی دفعہ بچے کو لاتے ہیں تو اس کو جو زبان پھیرتی ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ پانچ چھ منٹ کام کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ دس منٹ کام کرنا ہوتا ہے اس میں گھر آپ نے دوڑ لیا پھر تو میں ہوا تو دیکھا یہ فارمی گائیاں جو ہے نا یہ بچے کی محبت میں اتنا کام نہیں کرتی ہیں یہ چارے کے شوق میں کام کرتی ہیں <laughs> اللہ کہ کی گیاں بھی کھیلی گئی <laughs> جائیے جذبہ بھی خلاص والی بہت کرے گی اور طریقہ یہ ہے کہ اس کے آگے اتنا چارہ رکھو گے کہ وہ اس میں بیس منٹ تک لگی رہے تو اس کا جو ہوا ہے اکثر کا وہ جاری رہے گا بیس منٹ تک جاری رہے گا باقی اس کی بات ٹھیک تھی پھر یہ ہے کہ ملک ریلیز جو ہے وہ جاری رہے گا اور آپ کو تکلیف نہیں لطیفہ کس بات پر سنایا گیا جی؟ سزا اور شوکر چارے کے شوق چارے کے شوق سے چارے کے شوق سے ہو کام تو نفس جو ہوتی ہے سزا نہ نفس نفس تربیت نفس جو ہے،, ہے اس کی تربیت شوق اور خوف دونوں کو اور اس پر جبر کرتے ہوئے کراتے رہنا کراتے رہنا کراتے رہے یہاں تک کیا دی ہو جائے جب بازی ہوگیا پھر ان شاء اللہ تکلیف نہیں ہوتی ہے اس میں اگلا قدم باقی ہے کہ اللہ تبارک خلاص کی توفیق عطا فرما دے تاکہ یہ آدت چاہے پالن کرنے تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو تکلیف اور مجالج میں ڈالنا اس حد تک کی سخت حارج اس کا نہ ہو وہ اس کی مسئلہ ہے اپنے آپ کو ہمارے صالحہ پر لانے کے لیے نفس پر سختی کرنا اس حد تک کہ اس کو حارج میں فیلانا ہو جاری ذکر ہم ساتھیوں کو کراتے ہیں نا پوچھا تھا پانچ چھ مہینے جب ذکر کے عادی ہو گئے ان کے دل لگ گیا تو اس کے بعد پھر جاری, جاری ذکر جب ہمارا بارہ تصویر آتے ہیں تو کوئی چالیس منٹ پونا گھنٹہ ایک گھنٹے ذکر ہے مشکل بھی کافی ہے تو اس کی ایک ایک تصویر کو ایک ایک ہفتے کے وقفے سے ذرا کراتے ہیں تاکہ ایک ایک ہفتے کے وقفے سے آدمی اس کو برداشت کر لے اس ہو اور یہ اس میں حرج میں اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو ہوج اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو ڈاکٹر فہم صاحب زیادہ ذکر کرتے ہیں بارہ تر یاد کرتے ان کے ساتھ دوسرے ڈاکٹر صاحب تھے نئے نئے بیٹھے ہوئے تھے خدا تھا انہوں نے بھی شروع کر دیا ایک اور سر میں درد ہو گیا ایک کو جو اپنے میدے میں درد ہو گیا تو میں نے پوچھا میں نے کہا کہ آپ اس جگہ پر پہنچے ہیں تین سال میں اور وہ جا کر تین دن میں پہنچنا چاہتے تھے تو تین دن کے پہنچنے میں تو کھلاڑیوں پر اسٹیس آتا ہے اور تصور کہتے ہیں کہ جو تربیت کرنے والے لوگ ہیں ان کو تربیت کراتے ہوئے مجھے پیسے چلانا چاہیے کہ گویا اس کا کوئی ذرا بر نہ ہو کیوں خام تخلیغ کرنا ہرگا ہوں تلا کرنا یہ ضروری بات نہیں میں آپ کو بتایا کرتا ہوں مجھے استاد نے سیکھ سکھایا ہے تو میں اتنا منی نہیں ہوں کہ میرے ہاتھ پر رگڑ بھی آئی ہو تو ایسے ایسے چلانا ہوتا ہے کہ اگلے آدمی کو ایک چیز حاصل ہو جائے لیکن اس کو ذرا برابر بھی حرج نہ ہو ہوں, اس طلبا جو میرے پاس آ کر کہتے میں میں کہا کرتا ہوں کہ آپ بالکل نہ اٹھا کر آپ سوتے ہوئے دو رکار پڑھ کے سو جائیں باوجود کا چار ریکارڈ پڑھ گیا بہت ریکارڈ پڑ پڑھ گئے کیونکہ اس وقت آپ کی پڑھائی کا جو عمل ہے یہ بہت ضروری ہے آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے مستقبل کے لیے اس پر آپ کو دار و مدار ہے فاضر انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھاتے رہیں گے طلباء کو پورا جاری ذکر بارہ تصویرات کا بھی نہیں کرواتے وہ بھی اسی کہ ان کی جو اس وقت وہ جو پڑھائی پڑھائی کا ہے اس وقت ان اس میں چلایا جائے کہ جو ان کا ضروری بات ہو جائے تو باقی جن چیزوں مستقبل کے لیے حاصل کرنا ہے روزی کا اس کا وہ بھی ایک ہے سے فرج ہے اس دفعہ جو ہمارا بل بہار کا قلعہ ہے نا دو ساتھیوں کو بڑا شوق تھا کہ ہم تین دن میں ہی سیکھتے ہیں اور جو تم نے احرام والی ترتیب بتائی ہے اسی میں کرتے ہیں اس کو اس میں تین سو سات پڑھنا کر دینا تین دو سات پڑھنا ہوتے ہیں تو میں شروع کیا تیسرے دن نے مارا نہ رہنا سیکھے ماری نے تو روانہ ہو رہا تھا پاس تھا احتیاط میں تھے تو کیا کہ کی رک گیا جگہ پر روکیوں نے دوسرے کو نہیں ہوا تو میں نے کہا اس کو بتایا اس طرح جو پرہیز کی اس اسے توڑ دی تھی اس کو تاثیر نہیں ہوئی تو اس لیے گا اس کا بھی ہو جائے فوری سے اتنا بہت آگیا تو اس لیے یہ بھی ایک مشق ہے جس کو چلتے چلتے آستہ آستہ سیکھنا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے اتنا مشقت میں ضرور ڈالے آدمی جس سے ہر جمہ مبتلا نہ ہو اور باقی آدمی کہ میں اس کو اتنا ہی آسانیاں میں رکھے اتنا ہی صورت میں رکھے کوئی تکلیف ہی نہ ہو تو اس طرح سے آدمی کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا یعنی آدمی کیا کچھ تکلیف ہی نہ ہو کیسے آدمی کچھ بھی حاصل نہیں کرتا تکلیف حاصل کرنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ مشقت کچھ نہ کچھ محنت کچھ نہ محنش, کچھ مجھے یہ کرنا پڑے گا تو اس لیے امال کے بارے میں اپنے آپ کو کچھ مشکل مجازے میں ڈال کے اپنے آپ کو آدھی بنانا چاہیے اور کام نہیں کرے گا آدمی کا زندگی گزرتی جاتی ہے نہ بغیر ہی گزرتی بچانا چاہیے کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیں سر. سر. اس میں یہ ہے کہ لطف آتا ہے زیادہ کرنا چاہیے لیکن غذا کرنے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لطفاتے آتے ہیں کسی جگہ پر جو اس کا وہ آدمی نے اس کو کیا کہتے ہیں آخری آدھا سے ہی نہ پا کے تکلیف ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے ٹھیک <تصفح> ہے دی جو ہدایات اس کے بارے میں ہماری ہوتی ہے نا ہفتہ کے وقفہ کر کے کیا کرے اور پوچھے کیا, کیا کرے وہ پابندی کرنے سے آدمی کو صورت رہتی ہے خطرات سے آدمی محفوظ رہتا ہے آہا. جاری عمل کو اللہ کے لیے لمبا کیا طول دے دیا تو ریا ہو گئی اور اختیار کر دیا کس پکڑوں پر روب نہ بیٹھے نا نف کہہ رہا ہے روز کے کی لمبا کرنا چاہیے ہم کس کو مختصر کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک طرح کا شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا اس کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا کہ عمل کر دیا کو اس کو اس کا تأثر لینا چاہیے ہاں جو معمول کو آدمی رکھے نہ تو متأثروں کا چھوڑنا ہے اس کو نہ متأثروں کا ٹوٹ دینا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے ریا کے خوف سے عمل کو ترک کر دینا یہ بھی شیطان کا ہے قسم کا وار ہوتا ہے جس میں وہ کامیاب ہو گیا اس کو ریا کے خوف سے عمل سے نکال دیا گھراللہ سے متاثر کو غیر اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب وہ نفع ضرورت کا مالک ہی نہیں ہے اللہ کا غیر نفع کا مالک ہی نہیں ہے تو اس کے متاثر ہونے سے میں فائدہ ہی کیا حاصل ہو جب اللہ کا غیر نہ نفع دینے والا ہے نہ اللہ کا غیر نہ دینے والا ہے نہ ضرور سے بچانے والا ہے سب اللہ نہیں کرنا ہے تو اس میں اس سے متاثر تو ایک انسان کا سب سے بڑا دھوکا اس کو لگتا ہے کہ اللہ کے غیر کو یہ مسئلہ ہے نفا ضرور کا مالک سمجھ لگتا ہے اس کے نتیجے میں اس سے نکوٹائی ہوتی ہے آج مطلب یہ دھیان پکا ہو کہ غیر اللہ نہ ناطے ہے غیر اللہ نہ ناطے ہے نہ ہے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک تو اس کا تاثری کے مال ملے تو اگر ایک دن میں سو بھی ہو رہا ہو اور سو دفعہ توبہ کر رہا ہو تو سو دفعہ توبہ کرنے کی گنجائش توبہ کرنے سیڑ کر آئندہ تر کا پک جائے تو کو پھر کو سکتی ہے سو بات توبہ کرتی اس نے کہا کہ توبہ توبہ توبہ کے الفاظ تو بول رہا ہوں کرنا تو پھر ہے تو وہ نے اور توبہ کی نیت نہیں کی ہوئی اس وقت اخلاص تھا اور پھر انسان سے تک تو سو بار میں ٹوٹ گئی ہو سکتا ہے اس کی گنجائش کی ہے یہ شرط یہ ہے کہ اس کو, تو اس وقت اس کو اخلاص سے پچھلے بار انتظانہ کرنے کا پکا رہتا ہو جو اگرچہ ایک گھنٹے بعد پھر ٹوٹ گیا اس وقت وہ